پیش خدمت ہے جہاد سبیل اللہ پر اعتراضات کا علمی جائزہ جوابات از شیخ ابو محمد خالد حقانی شہید رحمہ اللہ اردو ترجمہ کیا ہے مولانا عفان صدیق حفظہ اللہ نے پینتالیس شیخ صاحب آپ لوگوں نے جمہوری پارٹیوں میں عوامی نیشنل پارٹی کو زیادہ ٹارگٹ کیا اور اس کی ذمہ داریاں بھی قبول کی تو ان میں ایسی کیا برائی تھی جس کی وجہ سے بطور خاص علم کو نشانہ بنائے گا میں پہلے بھی آپ سے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ کسی شخص کے کافر ہونے کے متعدد اسباب ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص صرف ایک سبب کی بنیاد پر دار اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو جائے بات دراصل یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کی حقیقت کو زیادہ بہتر طور پر جمیت علماء اسلام جانتے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ شریعت بل کو فیل کرنے والوں میں سے ایک عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج یہ حضرات مجھے بشی برور کے گھر پر تعزیت کرتے نظر آتے ہیں یہ بشی برور یہ وہ شخص تھا جو کہ ملک گیر کانفرنسوں میں یہ کہتا تھا کہ یہ اللہ اکبر کا دور نہیں ہے اب مجھے بتائیں کہ ایک شخص اللہ اکبر کا منکر ہو تو کیا یہ شخص اس کی شادی مسلمان رہ سکتا ہے لیکن سیاسی علماء اس کی باقاعدہ تاذیت کے لیے جاتے ہیں اور یہ کلمات دہراتے ہیں ربا نف الاء ولی اخماندین صبقان ولاجالفی قروب نعلین امن الربا نرحیم یاد رکھیں کہ ان تمام افعال کی وجہ جمہوری نظام ہے جس نے ہر شخص کو رائے اور بیان کی آزادی دے رکھی ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آج کوئی شخص زبان سے یہ کفیہ کلمات نکالتا ہے تو یہ کہہ کر ٹال دیے جاتا ہے کہ یہ آزادی رائے ہے اور یہ اس کا حق ہے اور جب وہ شخص قتل کر دیا جائے تو اس کی کفر کو نظروں سے اجل کر کے قاتل کو مجرم ٹھہرایا جاتا ہے حالانکہ اسلام نے آیت اللہ کا استجاع کرنے والے کا بالکل بھی پاس نہیں رکھا بلکہ عمری تلوار سے ہمیشہ ایسے شخص کا سر قلم کیا گیا ہے تاکہ آئندہ کوئی سزا کی ضرورت نہ کر سکے منطقی اصلاح سے دیکھا جائے تو جب بھی عوامی نیشنل پارٹی کفری اعمال میں نظر آتی ہے نام نہاد اسلامی پارٹیاں جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم اقتدار میں آنے کے بعد اسلامی نظام نافذ کریں گے تو یہی عوامی نیشنل پارٹی ان نام نہاد اسلامی جماعتوں کے مد مقابلہ کر اسلامی نظریات پر رد کرنے لگتی ہے تو کیا اسلامی نظریات پر رد کرنے والا مسلمان رہ سکتا ہے اسلامی حکومت کا اولین خاصہ امر بال معروف اور نہیں منکر ہوتا ہے شریعت بالنامنظور کرنے والوں کو پکڑ پکڑ کر چوکیوں پر لٹکایا جائے لیکن یہ لوگ یہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کی طاقت نہیں ہے مان لیا کہ قوت نہیں تو عدالت کے راستے ان کو صدر دی جائے عدالت کے رستے بھی نہیں دے سکتے اس لیے کہ جمہوری آزادی ہے تو میں کہتا ہوں کہ پھر اس جمہوری نظام کو اسلامی جمہوریہ نہ کہیں بلکہ کفری جمہوریہ کہیں اور مجاہدین کی صفوں میں آ کر اس نظام کا خاتمہ کریں اس لیے کہ اسی جمہوری نظام نے شریعت بل کی نامنظوری کی اجازت دے رکھی ہے جس کی وجہ سے آپ اس بات کے مجاز ہی نہیں کہ آپ عدالت کے ذریعے محاسبہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ جن سبوں میں آپ کی حکومت ہے یعنی علماء کی تو انہیں چاہیے کہ ہر اس پارٹی کے جلسوں پر پابندی عائد کر دیں جو باطل نظریات پر مشتمل ہے خاص طور پر عوامی نیشنل پارٹی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف یہ جماعت سیکولرازم کیپٹلزم اور کفی نظریات کے عمل بردار اور استدائی ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہمیں قانون اس کی اجازت نہیں دیتا تو پھر میں کیسے اس قانون کو اسلامی قانون کا ہوں جو کفروں کا پرچار کرتا ہو اور ان نظریات کا جن کا اگر ایک ذمہ کافر بھی اسلامی حکومت میں ارتکاب کر بیٹھے تو اس کی ذمّیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ حربی بن جاتا ہے تو یاد رکھیں جو شخص استحزاب العیات کرے گا تو اسے ہم انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے کیونکہ ملک میں رائج قانون سے ہمیں یہ توقع نہیں تیسری بات یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی براہ راست ہم سے ٹکر میں ہے یہ وہی بشیر بلور تھا جس کے کہنے پر شیخ نصیب صاحب گرفتار کر کے شہید کر دیے گئے رحمہ اللہ اس کے علاوہ سوات آپریشن اور اس آپریشن کی آڑ میں عورتوں کو گرفتار کروانا یہ اسی پارٹی کا کام تھا جس کی وجہ سے ہم اس پارٹی سے اس وقت تک کردار کرتے رہیں گے جب تک اسلام غالب نہ آ جائے